تھا سلا تلا مانا سید میں سنبر خاتمہ محمد منت بلا سد تمہان لینی سدرو کریم ملو سندو نار بجیا منو سندوان السلام علیکم ہم دناد رو کے ختم لمبیا دعا ہے رب العالمین میں حق آخنے دی توفیق پتا فرما اس سالانہ محفل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں مختصر وقت کیونکہ اج جمعہ تو جمعرات ہے اور سویرے جمعہ کہ تاریخ لین آیا اپنے آپ ہی اللہ کے بندیا جمع چل چلتی میں جمع میں باہر جانا ہوں گا سویر جمعہ واسطے مشکل درپیش آئی اس واسطے میں مختصر وقت دے درد چند اسلی گلیں کر جسے ایمان کی حفاظت ہوگی دوستو دور ہے حضور سیدنا نے اپیل محروی شاہ گوروی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمایا چرمایا کتریا کا دور ایمان کوئی لے کے جائے گا ایمان کوئی لے کے جائے گا اصل تو عشق تو شراب سے میں عشق کی بات باری کر حقیقت ایماندل کو ہے پیا پتہ کون ایمان کے لوگ میں تے سامنے دو چار گلا کرا تمہیں چاننا ہوئے گا اس کی وجہ ہے کہ روٹی ساری ایماندار خاتمہ کیوں ہے ایمان اللہ تعالی دی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ محبو صلی اللہ علیہ وسلم دی وسلمت یا دوسرا لفظ اسلام دی موافقت اور کفر دی مخالفت ایمان بہت چیزاں رڑدیاں کہ تڑتا ہے اللہ رسول دی موافقت اور کافران دی مخالفت دو رل تو ایمان بننا مثلا ایک پاس بت چاسے خدا نو مننا پہ تم مومن ہوں کہ جی خدا نو من سے بت نہ چمن ہے معلوم ہوا دو چیزاں ضروری نے اللہ رسول کی کرے واقع کفر کرے مخالفت اللہ رسول کی موافقت کفر دی مخالفت تو بغیر نہیں ہوتی تو کفر دی مخالفت اللہ رسول کی موافقت تو بغیر نہیں ہوتی یہ دورے لازم لوگوں اس ویلے جب کے مسلمانوں نے خدا رسول کی موافقت کا دعوت کیتا ہے تو ادھر نال موافقت ہو گئی مخالفت دی بجائے ادھر ایمان میں تباڑے ہو گیا یہودوں نے سارے نال جو موافقت ہو گئی ان کے ہر کفر نال اتفاق ہو گیا ہے تے اکبر آبادی فرما دینے تعلیم جدید سے ہوا یہ حاصل تعلیم جدید سے ہوا یہ حاصل کفر کے ساتھ جنگ جو ہی نہ رہی hmm. ایمان دے کفر مقابلے جیسے چانگڑے مقابلے چانگڑ کے مقابلے ایک دوسرے کی جد زد ختم زد باہر نہیں مک گئی ہے جی رہ گئی ہے آپس hmm. ایک دے د hmm. ایماندار اس واسطے کباڑا پیا کوفر موافت سن لے گئی میں دین اس دنیا تو تر گیا جہے پاسوں پیسہ اصا وی پیر عوام جدھر پیسہ وہدے آن ہے پاوے دے دینی نہیں ان کے لاکھ مقصود نہیں پیسہ مقصود اس واسطے آج ہر بچہ نہ ہے ایمان والے پاسے دیے پاس نہیں ہونا نہ خانے والے پسے جانا تو روپیے والے نہگ لگے نہ پٹکڑی ساری دیہی تکاری سکے مزدور ہو سو روپیہ اور مل رہا ان پسینو پسینی ہوتا ہے رات میں ہوش نہیں رنگی اشارا ستا کہڑی تھان سے پہ روٹی کھان کا اورلا لگتا ہے جب دو چار سر لائیا روپیہ پانچ سو واٹ ہو پیا ہوگی اور قوم دین چنگا لگے دیے پاس کچھ لگتا ہے ناسخانی والے پاس کچھ آ جے آگنا جی لگتا وہ اسی طرح ہر حال کرے کال بڑا آسنا ہے جدو پیسہ ادھر تقریر والا پیسے لبا ہے اور دیر نے سکھر سیکھنا کوئی نہیں سیکھنا کوئی نہیں جو اٹھنا سنا سیکھا دو چار آسے سجے کبے مارے پر رکھا ہاتھ اگلیاں کا بیڑا گرک اپنا بھی گرک تو کام ساڈے پہڑے تو لڑکی گر باندھی بابو تو نہ مارنے دو کمائے ہاں جی نعے مارے کو نہیں دا کا کماڑا تو اللہ کی مہربانی آئے سات کچھ دل ہے سی جد گئے ریلو گر گئے کسمی کا دس ہوں میں اسلحی گل کر کیونکہ جس نویت دا جرم ہوگا نا اس نویت دی اصلاح کرنی پڑتی ہوں میرے تو پہلا مول صاحب تکلیف کر رہے سن پہلے نمبر پیاگرت ہو رہا میں انہوں نے وقت بھی بہت سمجھایا تو ہوں سمجھا تم سمجھا بھائی تاکہ نے جہاں فساد آیا ان کی تو سلاح ہو جائے انہوں نے آخر بھی قدم چکتے سن نبی قدم اٹھا سی یا قرآن بنا سنا اس بار بھی پلائی آئے ہوسا بھی یہ لفظ کنا کفر کا ہے اللہ جہی سر بنا دے نا وہ ہوں مخلوق کی ہوتی ہے مخلوق بڑائی سو نبیوں نے بنائے رسولوں نے بنایا کا نام بنا جو کچھ بنایا وہ کی مخلوق رب جو شا بنا مخلوق مخلوق اور یہ سب ایمان اور عقیدے کے داخل ہے کہ اللہ کا قرآن رب کی مخلوق نہیں اللہ کی سفت یہ نا... ایمان کا مسئلہ ہے سیدنا ایمام سید امام احمد بن ہمبل غور پاک امام کے دور پاک خلیفہ مامون رشید سی ہارون رشید کا پتر اس, دورے اس دور کے والے ایک گمراہ سرکہ سی جس طرح کبابی نے اس دور کے اندر در فرا اٹھایا کی جہے قرآن مخلوق ہے قرآن مخلوق ہے یہ فطرہ اٹھا مامون جڑا خلیفہ سی اس فطرے فس گیا وہ بھی اسی پاس لگ گیا کہ قرآن اللہ دی بڑائی مخلوق ہے نبی پاک اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے حضرت امام احمد بن ہمبل دے استاد امام شافی سرکار نو خواب تجارت کرائی تو فرمایا احمد بن حنبل انو کو سے اے ہمبل نو کہ سرا کڑائی قرآن دے مخلوق ہوا اس امتحان آنا پیری سے جی تو صبر کرے گا تو سدیق مرکانے حضرت امام شافی احمد اللہ نے اپنے شگرد احمد بن حنبل نو کے دسیا من رات نبی پاگ نزارت ہوئی تو ضرور فرمایا احمد بن امبل نے آخر جی تیر امتحان آنا جی تو تیرا سبر نہ مقام نہ ودنے کہ رب صدیقیت سدیقی پر اتباع کرنا اسی گل پچھوں بادشاہ قرآن مخلوق کے امام احمد بن حنبل فرما قرآن اللہ کی مخلوق نہیں رب کی سفر نہ رب کسے مخلوق نہ رب کی سفت کسے مخلوق یہ عقیدہ ایمان ہے جڑا سوال کا ایمان رکھے محمد کون جو کوئی مومن مسلمان نہیں دے تا کل مڑے ایمان لال چاہتا ہوں امام محمد بن امبل رحمت اللہ اڑ گئے اور آپ سرکار کوڑے مارے سو کوڑے مارے محمود رشید چمڑی اتر گئی آپ سرکار کا چمڑا اتر گیا سو کوڑے کھا کھا لیا لکھنا تو اس گل کے بعد نہیں سنا ہر جس گل کے پیچھے امام کوڑے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے امتحان فرمایا تو امام احمد بن ہمبل نو اس امتحان دن سبر کی وجہ سے سدیقیت کا رکتا پہ ہے آپ ایبے بیٹھ کے چاہتے تھی کونڈا تکاچا آپ آ نبی قدم اٹھا رہے سار رب قرآن بنا قرآن देंदा اج تو بعد جاف بولے قرآن رب بنا ان کی تقریر سنو گے کرو تو کرو یار اج تو بعد اصا قرآن بڑی چڑھ بنا لفظ بولنے اصل قرآن تیری صفت سمجھا گے وہ کلام کلام تیری سفر دے. تیرے کائم لال نہ تخلوق کے نہ تیریا شانا سفت مخلوق نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایمان بن گیا نہیں نہ اس گل کا ہوں اگلی سناوا جو رب کم کرے اسا وہ کرنا ہے جو رب کرے اسا وہ کرنا ہے تصویر بہان پڑے بہان کا من ہے تنظیم تنظیم کا من ہے مخلوق والیا سفتوں کو پارک ہونا مخلوق والی سفتوں کو آج تو پاک ہونا برن تو پاک ہونا نہیں سام بڑے آئے یہ سا سفت ہے رب سونا ساریاں تو پا کے اللہ ذات کی راہ ایب نے نقص نہیں رب ہر عیب نقص تو پاک ہے. پاک ہے. اور تصبی صرف رب دی ہو سکتی ہے کیونکہ باقی ہر شب بنی ہے تو رب بڑھیا نہیں. نہیں باقی ہر مخلوق کی سفت جڑی ہے نا ہر مخلوق ہے دفتیں بڑیاں بنیا مک جان جانگیاں رب دیا سفت نہ بڑیاں نہ مکنا کی مولا تالا دیا سفت نہ بڑیاں نہ مکنی ہوں یہ تسبی صرف کے واسطے بولنی ہے اس واسطے جاؤ پورا قرآن کھولو حدیث کھولو اگر کسے تھان سے اللہ کے نبیا و کسے نبی تسبی لکھا جاؤ نہ تو میرا سر بن جائے جتو گے نا سبحلہ سبحی اصرا وی پا کے سیر کرائیے اپنے بندے نے وہ پھر آبے نہیں فرمایا میرا بندہ پا توجہ نہیں کی تھی سبحان اللہ اس واسطے یہ بالکل تشدد لفظ استعمال کرنا نات نات تقریر اس طرح نگری رکھنا ہے سیٹا کفر جو تصدیق صرف کے کہ بولو بولو بولو بولو ہو. اللہ سونے دی ذکر خیر ہو رہے مول صاحب نے میں پوچھا مول صاحب کتے پڑے تھے حضرتوں نے آخیا میں ہیلی کٹے پڑیا بابا کہ آخ کمایا پچھلے روڑ آیا آپ ہی روڑ آیا رو تو خدا کا خوفا تسوی کا کے کہ کی ہے خیال تسوی کا مان ذکر کرنا میں دعائی خدا دیا تصویر ذکر کرنا دنیا کی اپنی لکھی فرنے تسوی کا مان ہے تاکہ تنظیبی تنظیحی صرف اطلاع دی جنرب لال امی نا سمجھ آ رہی ہے ہوں تو بعد جی تصا کسی سنو, سنو, سنو کیوں پہ آخلا ہونے تسلی لبھی پاس دی تو پھر وہ تقریر سنو گے آئے وہ نات سنو گے کرو گا با. بالکل بولو جب بھی آپ چاہیے انگلش بک ایمان آئی گل پہ ادو گئی بک ہوں سانو کی پتا بھائی یہ بہلی کی پیاست وہ جو مرضی آ کے آپ نے سبھان لایا سانوی سا دوسری گمراہ دوسری اس سٹیج سے تھی ہوئی ہے نا تیسرے نمبر سے اور تیسری شا سنو پہ روک را کو سب مل تیسری سلاح کیا کرنا تقید سے ایمان دی مول ساحب آخر محبوبا جی اینڈ نہ کرا تو رب ہی نہ آخ رب ہی نہ یعنی جی میں کرا تو رب منی نہیں تو منی مطلب رب کسی مشروط شرط منی بہ پیا رب میں آپ کو منگا دنیا تعینات دیا ساریا کتاباں چکو نا قرآن حدیث سب کچھ تو کسے تھان سے یہ گل نہیں لبنی رب آخیا ہوا حبیبا جی انجنا کی رب ہی نہ آئے ادا خدا تے تھپنا ईमान का खाचा नहीं तो हो रखी तीसरा चौथा ऐशा सिद्दीका सूरत यूसुफ पड़ी के आ गया उंगला कट्ट का जिक्र नवी पाक सरकार में ते ते ते ते ते ने नारद की यार रसूल अला यूसुफ अलेह तो वह तस्लीम तो हुसन वेख्या तो उंगलों कट बैठिया जराबला हुसन वेख्या उंगलों नहीं कटिया आपा ने फरमाया इस वास्ते وہ یوسف نو نیک مینو ویخیا ہی نہیں ہوں دنیا دی کسے کتاب اگر کوئی مینو وکھا دے میرے کو تقریباً چودہ پندرہ لاک دیاں کتابیں نے حدیث دیاں تفصیل فقہ سول اور کتابوں نے جڑیا عام مولویا نا ہی سیدے نہیں آؤ نہ سیدے آنے نہ پڑھنا تو دور کی گل ہے میں نے کسی دنیا کی کتاب اگر کوئی بندہ وسا دا یہ واقعہ یقین کرنا جو چور کی سزا ہوس اور کسے خان لوگوں سے مبارکہ زبردست دھمکیاں یعنی عذاب الہی الاہی ہاں سید مولا علی مشکل رضی اللہ تعالی دے اندر مسجد تشریف لے گئے تھے ایک مقرر تقریر پیا کرے آپ نے فرمایا حل ارف تم ناسا ونسوخ کیا ناسخ منسوخ جاننے قرآن دے ناسخ کیڑا کہڑا آیت منسوخ کیڑی کہڑی وہ ساختیا جی نہیں جاننا پر مار نگرم گمراہ کر رہے ہیں کلی نے تکری لگ سرکار فرمایا نہیں یہ آخر ایر خوف نہیں ارے خو من پچھاڑو میں پچھاڑو میں کی ہاں میں سرا تاہ چل آتا میں پچھاڑو یہ سٹیج دولی دو صاحب کی طرفوں جو گمراہی تقسیم ہوئی تو حاصل کی اس لاسٹ ہوں سارے بابا جی میرے جی آئے بارا بارا را را کو آئے ہیں جلد رنجار خان تو بات خانیاں ہوں بابے ہو پتا کون بھی کلام کہڑا پڑھنا کہڑا نہیں پڑھنا ضلع ریا تو میرے کسی بے لیے کھلیا بے چی اپنے رکھ لیں کہ نہ دکھ تو نا تاواز تے کوئی حضور دس ونکی پہلے دے لیے کھڑا ونکی ویل دیا ماں اور روبائی پڑی ہے کہ درود پاک کر متعلق اللہ علیہ سادہ شریف پڑھا اس طرح دی گربائی آئی ہے نا میں سن رہا سا کن ادے سن کام اپنا کر رہا سن آ رہا سن جو کن اسی پاس کرے بھائی یہ پہنتے اللہ الا ساڈا شریف کئی تو اس ماردھے آج اللہ ساڈا پیر پائی میں کسمیا چارنا میں کنا لا چڑا کرنا بھی ساڈا پیر پا کے کھے آج او بھی نبی منتا چاہ سا بھی نبی ناڈا خاندان خراب ہوگئے پیر بن گیا پیر پائی دا مقصد ہوں پیر ایک آمد مثلا تھی ایک پیر کے مریض میں ایسا کی بن گیا نبی پاک اللہ دے پیر نے پیر ہوں سزا ایک شریق دا مقصد تخانب نظام شریق سمجھتے رہو کی پڑھ رہے ہو لا شریقا لاہو آ اللہ کا کوئی شریک نہیں تو آپ سارے بڑے بیٹھے ہیں آج تک تو یہ سوتے پڑھ رہا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک؟ نہیں آج آپ سارے بڑے بیٹھے ہیں کہ آسانی دروج پڑنے آس رب اس رب تو یاد رکھنا کسے طرح بھی کسے طرح بھی جڑا اللہ دا شریک بننے یا رب ن شریک سمجھو پکا مشرو پکا ایمانو ویلو رب سونا کسے کام چا شریق نہیں اور اے کام رب جو شریق نہیں تم آرود اصل پڑھنے رب بھی پڑھنا یہ تو آم پہ گل ترتی ترتی پہ املا یہ جاہل ایمان ویلے لوگ نے توڑی اللہ درود پڑا نہیں درود درو پیتا اثر پڑے کیوں جی جدو آکھو نا درود دی نسبت رب وال کرو کہ رب جو اللہ علیہ وسلم جب آخانے اللہ گروب بھیج دقص یہ ہوئے گا لب رحم کا بھیجد اپنے حبیب سے رحم تا بھیجد سڈے کوئی ہے جا نبی رحمت بھیجے کسی بھی ہے ضرورت اصل خود رحمت کے مالک نہیں بےجنی کی سمجھے رحمت ربھی رحمت رحمتہ اللہ تو سریقے اصلاح کیا کرنا کیوں اس واسطے کہ اجکل کے شہر جہے نا وہ کوئی موت خود دٹیا شہر بن گیا موت خوبا سی یا کوالا لال ٹول جدو ریٹائر ہویا ہے تو حضرت ساتھ کلام لکھنا شروع کر دیتے ہیں شاعری او چل گئی پہلا حضرت حرسان بن سابت مولا علی کردا سی سدکے جا صاحب علم صاحب فضل جنا نبی تو علم کا کی عالم ہونا ہے مولا علی فرما نے میں قرآن کی تفصیل لکھا جلحمد کا مان ہی نہ ہومد ترجمے سدھا نہ آئے وہ ہوں شیر لکھا ہے آخر گے کی آ کہ حضرت سابت کرتے سن میں بےڑا ترج ہے حضرت ہسان نہیں سن حضرت ہرستان نبی پاک دا صحابی اور صحابی کو لینا علم ہوتا ہے ساری کائنات غور کتبان دا علم کٹھا ہوی صحابہ دے علم دے ماسا بھی برابر نہیں ہو سکے <تصفح> <تصفح> یاد رکھنا نبی صحابہ کے برابر کوئی آمد نہیں ہو سکتا حضرت حسن بسری نبی پاک سرکار کے خلیفہ حضرت مولا علی کا اگو خلیفہ ہے حضرت حسن بسری خالی خلیفہ مولا علی کا نہیں نبی پاک دی زوجہ محسل مان ماں سیدہ امے سلمان کا دکھ پیتا ہے سنگرت ہسن بسری اللہ یعنی چشتی کا سلسلہ جڑا نا مولا علی تو ہسن مسری والا آیا ہسن مسری تو آگا چھایا وہ ہسن مسری سرکار کی اما پاک خدمت کردیا ہو سکے سرما دکھو ساری اما پاک دیکھو جمے تے بیبیاں بچہ روا ہو چکدیاں اما پا اس خوش نصیب نکلایامان کہ نیل رسالت دا آیا کوئی حد بننا نہیں حضرت حسن دے علم دا لیکن آپ فرما میں نبی صاحبہ دیکھا علم ایرجے کے لوگ سن کہ اصا اپنے آپ کے علم اگے یہ سمجھ لیا جی بڑی وی لمی کجور کوئی پیلا کا ڈال گیا ہوجے کے لوگ صحابہ کے مقام نئی پہنچ سکیا نہیں جت صحابہ سے ناٹا لکھن پھر ناٹا اونا تو بعد لکھتے سن اللہ ولی بلی اللہ سونے ہک علماء مار جی آلہ حضرت امام اہل سنت ساض بریل ہوں سا. وہ لوگ بریکیاں دے سن کہ رب کی کی بولنا ہے نبی پاک کی کی بولنا ہے کہڑی شاید فورے کہڑی شاید چھوٹی تو چھوٹی بریکی وہ جان دلام فوڑو ایمان محفوظ ہوتا بلکہ بدد ایمانت اضافہ ہوتا ہے اور آ گیا ماؤت کے خولی سکڑے کلام کلام سکے موڑی جیسی کمائی کرنی رب بھی سا شریق ہے رب سا بھیڑ پائی چلو ہوں بھی جو آپ ہوگی ہے پیر پائی بڑھائی چلے گی تو رب سونے کا اپنے آپ شریق بڑائی چلے جی थ खानी इस तरह के दीगर कई कलाम ऐसे ने नाथ खानिया मैं कुफुर गिना ना यकीन करना मेरी रात इथे लंग जावे इना वक्त वाले कुफर नहीं मुकना इसलाश नाथ खाना तो हाथ ही जोड़ लेना हूं कि थोड़ी मेहरबानी किसी होर की जल पट्टो साल चर وجہ صرف کہ سارے کو علم دین دا بحران ہو گیا ایماندار ان پوچھو کہوں انگلش ٹو پڑھو کیونکہ راجو سان یہ فرما اب بنا نہیں حدرت ہسن بسی دل کا لیکن آپ فرما میں نبی صاحبہ دیکھا وہ علم ایرجے کے لوگ سن کہ اصا اپنے آپ دے علم, علم اگے سمجھنے سمجھنے جی بڑی وڈی لنی کھجور دے موڈ سے کوئی پیلا کار گیا ہو ایس درجے بے لوگ صحابہ کے مقام نو بھی کوئی پہنچ سکیا نہیں جیسے صحابہ سے ناتا لکھن پھر نعت تو بعد لکھتے سن اللہ کے بلی اللہ سونے دین حقید اولا ما جی آلہ حضرت امام اہل سنت سنت ساز بھی صاحب لوگ بریکیاں جانتے سن کہ رب نی بولنا نبی پات نو بولنا کہڑی شاید تو فرے کہای چھوٹی تو چھوٹی بریقی وہ جانتے سن تا کر کے انہوں نے ناٹ کلام فرے ایمان محسوس ہوں بلکہ بدد ایمانت اضافہ ہوتا ہے اور آ موت پکھوں والے بے ہوں سکے کلام کلام سکے موڑی جو کی کمائی کرنی رب بھی سا شریق ہے رب سا بھیڑ پائی چلے گا ہوں گے آنا خراب ہوگی ہے ہی پکے مشرق جسا تو رب نوڑ پائی بنائی چلے جس رب سونے دا اپنے آپ شریک بنائی چلے جے اے خانی اس طرح کے دیگر کئی کلام ایسے نے دے میں کفر گنا تو یقین کرنا میری رات اتے لگ جائے انہ بخت والوں آن دے کفر نہیں مکنے اس واسطے میں تو ہوں خانا تو ہاتھی جوڑ لینا ہوں تو تی مہربانی کسی دی جگ پتو سانوں اپنے حال سے وجہ صرف ہے کیا سارے علم دین کا بحران ہو گیا ایماندار ان پوچھو قوم انگلش کو پڑھ رہے ہو آخن گے جی اگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے جدوں کے اس قوم نے اگریزوں کو مسلمان کرنے کی سوچی ہے نا ادو کا آپ ہی سواد نواز کا بےڑا گرد کر بے ہے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 जड़े रब की किताब बदल छदे तबलीग मन लगे तवज्जो नहीं पहला सपारा सोलो अल्लाह तला ने फरमाया जान बुझ के मेरे नबी दियात लुका लेंगे सबारत कट दे अपनी तरफों लिख देनिया मसलन तौरा दे लिखिया मक्के आएंगे कुरैशी होगी لکھ دجران دلاقے آئے گا تو یہودی ہوا وہ <سؤال> اپنے آ لگ لے ولو جان بوجھ کے کیوں بھائی جی نہیں مٹاؤ تو نبی او تو فرسر تارا روڑا مکیا ساڈا ڈرامہ جڑا چلا کھائے جانا مک اپنا کی بنتی ان مرادا نیسے دالچ سے جناب جی وہ اپنے جہ مرتبے کی چدراہٹ ان برباد کیا ان جان بوجھ کے بدلنا شروع کر دب سونا فرماند جہے رب کی کلام جان بوجھ کے بدل لے تھی تو کلام من لین گے توجہ نہیں کیمان دسو ولام ک अच्छा तो रब का कलाम बदली खड़े दिवा मौलवी का कलाम मान लै जबलीक अंग्रेजों कीतिया अपना ईमानदार कूडा असा सामू रब दस देखो मैं एक मिसाल देना कदी किसी ने शैतान तबलीक की सोची जिन्हें मुबलग ने इन्हों आखो سب کو واقع گمراہی کا ٹھیکار کون ابلیس ہے مسلمان چکر مکا تو تبلیغ بھی کسے سوچی بلکہ میاں لب وا بہ لا شریق نے سدکے لاوا ان سوا لاک یا ود گاٹ نبی آدم کی اولاد ول پےجے نے بلیس والا ایک نبی نہیں آیا ابلیسا رسول آیا ہوگئے نبی تبلیغ کی ابلیسا آ کر توجہ نہیں کیوں رب نے کلیا رب نت کہ ابلیس کے آدم کی اولاد کا دشمن تو ویری یہ انہوں نے کافر کر کے جانم کھڑے تو جان بوجھ کے مکالا ملتا پھر ہر یہ واسطے تبلیغ کرا اس ہو تبلیغ نبی ادھر نہیں کلے اس آدم دی اولاد سیانا کیتا سیا دشمن کی دان کرتا رب نے آدم دی اولاد کلیا نبی تفا سیا ہو شیتان کے مگر ہو نہ لگا جی کبلا سانو بھی رب سونے سیا کیتا کہ یہودیاں عیسائی والے پاسے تسا امید نہ رکھا جی وہ تو سوچا ڈر شانگوں تسا نو چاہوں کیا ساڑا کرنا نے مگر رو کلو جی اللہ میں اقبال نانتے ہو اللہ اقبال اگریزاں یونیورسٹی گیا تو اب میں فل ایک لکیت ہوں اگریز نے سوال کر دتا تو سک اقبال گلے علاقے نبی آئے نا سڈے علاقے نبی نہیں آئے مگر والے پاس یعنی یورپ چ نبی نہیں آئے ساڈے پسے آئے تو تھوڑ ہدایت دی تو سک گمراہ لوگ ستا تر رب ادھر نبی کھلے نے اللہ اقبال بڑا ہاضر جب بندہ سی فکر سی علا جاب اس آ گل یہ اللہ تعالی نے ترتی ونڈی ابلیس نے آخر یورپ والا علاقہ تلا ادھر آخر اور منہ ویسی جا رہا ہسن بھی سہی مرن بھی سہی سا نک لایا کہ اللہ والے فرمایا رب کہتا ستانہ دا हूं जिन्हू पुछो मैं मुबले गए यूरोप हों मैं क्यों थोड़ा रब कूटा करे अल्लाह नबी नहीं खलिया तो तू बड़े में लैण गया क्यों मामादार जिथे रब नबी नहीं भेजे उथे तू की लैंड गया क्या, क्या तू रब ना ही व्या बढ़ा लगती है بول ہاں سانو ربے دسے تو سا اکھ کھول کے رکھو سبحان اللہ جہی قرآن کی آیت میں پڑھی ہے نا ان ترجمہ مفو بیان کر سبح اللہ ارشاد ربانی رب فرمایا یا الذین آمنو ان نو امتری من لینا در کتر ادو کم باد ایمان کم کافری اللہ فرمانے ہو ایمان والو اگر اہل کتاب یعنی یہ ہوں گے نشارہ کہ کسی گروہ کی تم بات مانو گے تو تمہیں ایمان کے بعد کافر کر دیں گے तवज्जो नहीं ची थी तुम यूदो नसारा के किसी ग्रोह की बात किसे भी तोड़ ले, किसी भी एजेंसी किसी भी फिरके की उन्होंने गल मनोगे ना तो वापस चिमला जिन्ह के पिछले चलने लाल اساں کافر ہو جانا جان ارادہ نے مہم چلائی ہوئی ہے سام کافر کرن اساں کرسان سوچیے تبلیغ کرنا جن مبلغ دعائی خدا دی او در گئے نے نا بس نا آپ بچے نے نا پچھوں کو بچے ایک مولو غلام رسول سی کنارے والا جی لمبا مول غلام رسول یورپ کئی سال لا چکا ہے جتوں واپس آیا تو کسے آخر کن مسلمان خرائے کہکر کرو میں مسلمان واپس آ گیا مسلمان <laughs> شکر میں تم دسا میں مائد پنجاب یونیورسٹی کیمپس اتوں ایک جگہ سے تقریر سے جا رہا سا کار آئی ایسانت دکل وی گی روک لی مڈا ویٹھا سی جوان جا او بہ سانو سان لگا پتا جے میں گیوں روکی میں کیوں کہ میں وی شکل تاہوا نے تو شریف آدمی لگ رہے جی میں کدی میں انہیں گزریا وا میں روک لی مجھے پرانا ویلا یاد آ گیا میں آخر بھی میں گزریا سائن آ جناب بس میں شہرکوٹ سے رہنے والا بڑا پیسہ میرے کو بڑا کچھ سیالکوٹ کے رہنے والا میرے کو سطرہ تبلیغی جماعت آئی اور میں انہیں لاگیا ڈالی بھی رکھ لی سارا کچھ جناب چیلے چلے لائے دن آ گیا انہوں نے جی تملی پر باہر جانا ہے میں آ کے پتا نہیں ہالینڈ اس لیا کہڑا ملک کا نام لیا کہ نا ان گیا جسمیا تنہی منہ کی گل کا سنا مسجد خان خداس بل خان آخر جدو اب میں ایئرپورٹ تو اتریا نا تو میری ایک سڑک کے اتنے گئے سڑک بسترے سے ہوں چکے نے بسترے سے موڈیاں موڈیا پائے نے پار اگوں ویخیا ایک لڑکی نگی پی گزرے سڑک تو ہوں اگلے ہوتے لفظ میں آدھا مارو صاحب آ میرا بسترا ہے مبلغ صاحب دا بسترا میں آخر بھی بسترا جانے تھی جانو میں چلے میں وہ پچھے پیچھے, پیچھے. घर तक गया इंगलिश मैं आकूल कोई थोड़ी बहुत जानता था उन्होंने मैं उस कुड़ी मैं आख्या जे साडे लगने चलो दाड़ी मोड़ बुना आलिया बदल मैं आख्या मैं हर्षा मुन के मारी تے جناب کئی دن کے من ملازم رکھا کئی دنوں بعد آ کے ابے جناب سارا کچھ ہونا کہ میرا کاروبار بھی ابھی ہی تو سارا کچھ تبلیغ کی دے گئی آ من پرانا ویلا یاد آیا تیرے بریک بار ہوں ایمان لال دس جے جی مبلغ جب ان حال تو اتے یہ بند ان بسترے کلے رہتے نے ایک نو کے پھر او آیا ہو کے ہوئی سارا کسر دا نظام پلیتی کابلیغ آخر مسلمان کر دے گے مسلمان نہیں ہوتے اسے روپیہ لین جائیں کسلی خیال نہیں کر سرف دا کا رولا ہی دا کوئی تبلیغ تبلو آ सादी कौम इंगलिश पढ़ी एना तबलीक करना औखा हो गया यह हम कपड़े बहर होंगे ने पैन ना गल करिए गल पे मुल्क बर्बाद हो खड़े तो उन्हों का की हाल होना सानू तो हवा अपनी मैं गया चिश्तियां शरीफ तकरीर से चिश्तिया शरीफ जानते हो ना لمک ابھی چشتیاں ناظم نے کی تقریر میں جس بند دسیا وہ آخری اگریز بڑے سفائی پسند بڑے سفائی پسند نے آ کے میں گیا اگریزوں نے مول کت وہ نازم پیاسد ہے میں گیا اگریزوں نے مول کت وہ ایڈے سفائی پسند نے انہوں نے گٹر کا پانی فلٹر کر کے پیندے بھی ہیں مسیحت بھی کرتے ہیں کرتے ویو ایڈے صاف نے وہاں نے گردر کا پانی بھی فلٹر کر لیا اچھا ہوں ایک گل تو جدو سوال ہوا نا وہ اگریز پرستی کا پوت گل کر کھڑا اگوں سوچا بھی تو مطلب چشتیاں شریف بھیجا مطلب اتوٹا کٹرا والا پانی تو ہوتا موتر تو تم پی چھٹ آتا ہے نہیں میرے سامنے انہوں نے پانی رکھا راہ سی آتی نہیں مینو چودھری مشہو کے سی سابد جان گے صحت آبد پاکستان کا وڈا سیٹ کراچی والا صحت آبد دا کٹھے سمگلک کرا چوہری مشہور راجپوت ہوں تو چڑھ گیا بڑھا ہو گیا پیٹ رہ جائے اپنا اپنا جدو سر پھیٹا چڈ ہی دینا ریا گیٹوں گوڈے خیر میرے ملنا میرو کہا چاہ میں کوئی ملک دنیا کا نہیں چڈیا جڑا میں سمنگلک ساڈا کام یہ سیٹ سابے آر پاس سمنگلک آ منگل مکردار یقین کری یورپ کے علاقے گیا اتے گٹرا کا پانی جہ فلٹر کرتے ہیں دسو گٹر پیشاب ہے ٹٹی آیا کہ نہیں اچھا ان چا کر لیا پر پیشاب کدی پانی تو نہیں بنتا بن جن مسیحت بھی کرتے ہیں اوے وزو بھی اس نماز ہوئی ہوں جہا اتر ٹریکٹر ترہ بڑے تھریشر اتے گیا ہوا ہے پہ آ کرنا تبلیغ ایمان نال دس کا شروع ہو سکتا میں تمہیں موٹی جی گل دستا وہ سور کھی کھانے اچھا جی سور کاقی پیشاب پی تو راؤ گے سور پیشاب پلیس کہ آیا کہ نہیں ولیس تو انہوں نے خوراک کے میرے خود استاد مولانا غلام رسول رضوی شخ حدیث جامعہ رضویہ فیصلہ باد رحمت العال فرماگا نے بخاری شریف کی شرح لکھی لکھی تقریباً وہ ادے پاکستان کے آلما استاد میں आप फरमा दे मैं गया उ मौली अब्दुल तवाब अब्दु अब्दु के अब्दुल वहाब उरी रन लंदन मैनू ना बुलाया उसताद जी इधरा आखिर मैं उथे गया तो मौली अब्दुल वहाब का शोर आखिर दो महीनिया बाद मेरे को मसला पूछे कि उस्ताद जी यह दसो भी कतरा का पानी जो फिल्टर हो पाक हो जाद میں آخ آخا وہ تا کھانا خراب ہوسلہ مطلب کا ترا مقصد کی استاد جی اتنے تو ہے استاد فرمان لگے تھا کھانا خراب دو مہینے تسا من پیشاب پلائی رکھے دو مہینے تصا نمازا چٹ گسل چٹ تا کھانا خراب ہوتی مینو واپس کر لو من خود فرمان لگے کہ میں دوسرے دن اس بہتر اج جاگا لندن اسے لندن دے نماز کا حال ہے کا حال علامہ اقبال نے اپنے کلام لندن دسیحت نو مندر آخ مسیحت اللہ نہیں منگایا پانڈا میری نگاہ کما ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ جی ہرم مگر بھی ہے بے گانا ہرم نہیں ہے فرنگی کرشمہ بازوں میں تنے حرم میں چھپا دی ہے روحے بت خانہ مسکر سی نا پانڈا مسید تھا نہیں مسیبوں کی مندر نے کی مسیت اوت دے ہوے بھی مسیت افغانستان والیا کیوں ڈاون پائیوں آیا تے بم کیوں مار روس پاک بھی مسیحت ڈا کے اوتے بنا دے تو نہیں سمجھے دکا واسطے ببر آستے ببر آن اصل مسیح جیسا پائی آخ بلاو گے گٹرا والا پانی دیا گے مسیت بھی پولیس سارا ٹمبر نہ انہوں نے نماز نہ واسطے میں مسلا پوچھا اتنے رہائش کے بارے میں کیا بولے یورپ کے علاقے سلمانوں پر ہجرت فرد ہے چڑ کے اپنے علاقے کا وہ سچ کہہ دیا آر ایسے کڑی نہیں ساتھ آرف خریمیاں صاحب بحمد اللہ علیہ فرماؤں نے اپنے دیا والو واستے اتوں کا ایمان نام ادو ہاکم ہو کے آئی ہاکم ادھر آئے نہ برا دن چہود پرست بن کے آن یہود پرست بن کے مولی آئے گا وہی کھوپڑی اپنی, اپنی میں نے ساتھ دینا یہ دسو جس بندے ہلکا کتا ود उस बंदे कोई बंदा लगन देंगे जी क्यों असर अच्छा कुत्ते हल्के ओनू वंटे बंदे हम बंदे ने पाते क्यों नहीं। असर अच्छा फिर यह बंदा ज है बे अपनी राह वाली फट दे وہ کی بن جائے گا بھی لگا گیا ہوں اندر لگنے ہو گئے اچھا جی اس وقت والے اگلے ہوگ جائے جتی کا کرنٹ پہ جی سارے مردے جی طرح ہوں گا کافی ہلکا کتا جنوں یہ وڈ لو سمجھ جن لگنا ہوگی ہلکا ہونا جان ہوں میں کسمیا تین پہننا ہا کے لگن لگ ہلکے ہو کے آ لگ لگن لگنے ہلکے آتے نے پھر اے مرید دعائی دو خدا کی مریدیاں آتا یہ جدھر من بخت راج را پہ جان د چڑے لاہور لاہور ہے صاحب پروفیسر وہ جو ادھر آن جان رکھا سو پتا نہیں وہ پروفیسر تاجری پتری آدھے کی آدھے بلا سی ہو رہی جو آن جان رکھے ادر فیض لگا ہر جلیکشن لڑے میرے حلقہ ایک ہلکے نعرہ وجہ سنی کا کادری اسائیوں کا تاہیرول قادری، تاہیرول قادری تاہیرول قادری الیکشن مہم کے اطے نعرہ وجہ ہے عیسائی نال اتحاد ہی نا ووٹ لینا خاطر نعرہ وجہ ہے پھر حضرت نے کہا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 سوڑنا. دینا سبوت تین میں سبوت تینوں کھل کے دینا میں دینا تمہیں ادھر ویخو میں دینا یار تین سبوت نہ دے رہا پھیرا کہ بغیر سبوت سے گل تھوڑی کرنا ادھر وے سنو جان ٹھوکر نیاد دے جان ٹھوکر نیاز تھوکر نیاز بیگ دے کچ ہال اشتہان نہ لگا کڑا ہو گیا جی ٹاہر کابری شیان دی مدرس پڑی میں کتے سر بٹا کے کتنے آگے پٹا دوں ہوں ٹھنڈ پی کہ نہیں ایک منٹ مجلس مجلس سی ہاں میں دسنا گنا سی میں گناہ دسنا میں دسنا گنا سن ہاں مجلس کے معنی بات اور جو مجرس انہوں نے پڑھی ہے یا تو میں ان کا کتابہ کو سنواتا ہوں کوئی ایک غیر شری بات آپ ثابت کرنے میں قتل ہونے کے لیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ سابت نہ کرتے تو میں آپ سے اس ہوں لوں ہر مدلس ایک نہیں پڑی مزار ہر مجرسے پڑی ہر مجلس میں شامل ہوا اچھا کوئی ایک ان کا بیان جو غیر شریع ہو شریت کے خلاف کیا میں خود مرنے کے لیے تیا ٹھیک ہے میں کرنا میں تو ملاد دی گل کرنا ایمان ملاد سب نبی آئے نبی آئے ایمان بڑا بڑے راستے نے وہ گل سن پرشر تیرے پا کے کی کرنا تو سن میرا موضوع یہ میں تین شروعات میں اس طرح ہی بات کرنا یار میں کس طرح پادل دا کمال ہے میں گردو مل بھی اتنے رشتہ آردل بیٹھا سنو نبی اٹھارے نمبر پہ ملا کر میرا دیکھو پاک نبی سرکار دی حدیث تو بعد کچھ ہے حضور سرکار نے فرمایا من کس سارا من کس اربی بار پتا لگا من کس سارا سوا دا کو من سا ہو گل سمجھی حضور نے فرمایا جیڑا کسے گروہ جماعت مجمے نو جا بدھاوے شامل ہو ساڈا نہیں تو گلوت خواہ تو رشوت, آلم رشوت خلاف بولنا سر جسان جائے سرحد خلاف بولنا سر لے سیاوت جائے تو نبی تین خلیشا دشان دسو نے ایک نشان بول گیا سام بڑایا کلمہ پڑے لا لا اللہ بال رسول <سؤال> اللہ <سؤال> یا پروفیسر رسول <سؤال> لا سا سمجھ کہ نہیں جہاں انبی پا تے آننا سی اندا دلہ دل دماغ بھی ہوئی گل بھائی جو کہہ دتا پرو فائفر وہ صحیح یہ نہیں ویخنا بھائی اصل جو کام کرنے پہ شریعت کے مطابق پہ کرد یا گلت کا ہے یا ٹھیک پہ کردا میںمسایا بیٹھا تے کی پڑکڑے پترا میں انہیں ہمسایا بیٹھا چشتی بول دے کے پہ گل کرنا لیکن یاد رکھنا سنو سڈا مطلب پرو فیصلہ نہ نہیں سڈا مطلب اللہ دلی یاد ہے ہر سن حضرت میاں شیر البانی کا نام سنیا جی آپ سرکار دے کول ایک شیا روٹی کھا دی آپ نے فرمایا پانڈے سویا ج نہیں توڑ دیا گے ہر میں پوچھنا وا شیر ربانی وہ ہوئے کول ایک مائی حاضر دی اللہ لج پالا مستفا بھی زیارت کرنا چاہیے صاحب نے پیالہ پھڑیا پیالہ پیالہ پانی بی بی سامنے کیتا ہے بے ہوش ہو کے بت کھا کے ڈگ پی ہاں ہوش آئیے آخری بابا جی کرم کی پی مدنی سونے دی جارت پانی دے پیالے چ ہو گئی پانی پیالہ سامنے کیتا ویخیا نبی پاک سامنے آ گیا نہیں خدا دی کر کے آنا اسمت اس کی دی بربادی دی اور ایمان دے جاتے اے ہوم وہ سیا آ چلو اور سنو یہ کتنے پہ کھڑکتے ہیں ان کیسے خواب اچھا ہوں بھی تو آنو او ویڈیو آڈیو پیش کر سکتے ہیں سچ کی میں نبی پاک فرمایا پاکستان میں ہونا ہے تو کرایہ کو نہیں دے <بادت> پھر میں آن جان دا جہاز کا کرایہ دتا ہے نبی پاک میں. پھر نبی پاک سرکار نے فرمایا ہے تو تلیکشن لڑ گا <بادت> رسول اللہ ایمان لال دسوئے جنہوں نبی پاک فرما لڑ جیتے گا ہر سکتا تو ایک کوئی لبھی بات کہ جنا رابطہ جوڑیا کافر لوکاں دا ایمان بھی چٹ اپنا بھی چٹ کیا اللہ دے کو میرے لی تاجدار گولر ورگے ہونے ور جڑے لوگوں کا ایمان بچا جاندے ہیں جنا کسے کافر رابطہ نہیں اللہ تے اللہ دے حبیب جوڑنا ہوں لوک سبحا اللہ شیر سلطان والا رفیم دس آپ ہاں ہاں ہاں کالا خوشبان اللہ سخ سلطان بابل سرکار فرماؤں گی حور سرکار دوڑے مبارک دو سب کا کامل ہدایت دی دولت فرماوے آج العالمین پریس ਕੁਫਰ ਦੇ آونا کفر نل تینوں پہنا ہے ਪੋਲੇ پل پیریس لام نہیں آنا کفر نل تینوں ہے ਹੈ ضرورت ایمان کی وھانی تینو پلے گی رت ایمان دی کھانی تینوں پاوے گی کرنی ضروری تینوں پاوے گی سونے تین سینے لاونا پولی پولی پیری اس لام نہیں آونا کفر دے تینوں پینا ہے ٹکراونا پھڑی ہوئی سو اپنے پیٹ دوالے آم ای گل اہالے گر جری نا شہباگ پھیرا پاؤ تیری اسلام نہیں ہوں کفر دے نل تینوں پینا ہے ٹکرا نام اسکول تہوی والا پیا فسكولتا <تصفيق> يا ساند کمال سی رب سانو مور شدک مال اکو سجن خواجہ شسی نظر آل پولی پیری اسلام نہیں آفر نل تینوں پینا ہے ٹکراو نام تڈ کے چن لے غلط لیڈر یارو ڈیلا شک چون لے غلط لیڈر یارو ڈیلا شک ار ایک تھو ساڈی نسان چڑھاؤ پولی پولی پیری اسلام نہیں دے دل تینوں پینا ہے ٹکراو اگوں ساڈے پورے باری اسلام دے روا دار ہے نو زبانی او دے نام دے عاشق نے پورا نے انگریز دے نظام دے عاشق نے پورا نے انگریز دے نظام دے ہر ایک کد میں تھے الٹا اٹھا اور میرے میرے مرشد پاک دی کرامت میرے خوجہ شفی کو رب ہے میرے خواجہ شفی کو پودا رب ہے لوایا پال امت اسمت نجایا ہے اس جدو امت نجایا سگلے احمد سزل رب دا بن کے آیا ہے سگلے احمد بن کے آیا ہے جتنے جا یارو ڈنکا ہاتھ د جی اسلام نہیں کفر دے نل تینوں ف پیریس لام نہیں ہو آونا کفر نل تینو پینا ہے ٹکراوا پیریس لام نہیں ہو آونا تینوں پنا ہے ٹکرا ضرورت ایمان دی وھانی تینوں پلے گی غرت ایمان کی کھانی تینوں پے گی کرنی ضروری تینوں پوے گی ایو نہیں سونے تینوں سینے پولی پولی پیری اس لام نہیں آونا کفر دل تینوں پہنا ہے ٹکراونا فری ہوئی سارے منہ سکھا اپنے پیٹ دوالے آم ای گل اہالے گر جری نا شہباد پھیرا پاؤ دل پیری اسلام نہیں آفر نل تینوں پینا ہے ٹکرا اسکول تے یہودی والا پیا اسکول والا پیاسا سانوں جال سی اے یارو ہوا یا نکلنا مو فیر رب دان مر سد کمال سی خیر رب دان مر سد کمال سیو سجن خاجا شسی نظر آل پولی پیری اسلام نہیں آفر مل ہے ٹکراو نام امبا تائی چھ کے سک چن ل آک الت لیڈر یار دلا شک ایسی چن لارا شک اردو ساڈیا سانو چڑاو دا پولی پھولی پیری اسلام نہیں آفر مل تینوں پینا ہے ٹکراو نام اگو ہاتھ ساڈے پورے ویری اسلام دے روادار ہے نو زبانی حال دمت نجایا فضلے احمد فضل رب دن کے آیا ہے احمد فضل یارو رب دن کے آیا ہے جتے جا یارو ڈنکا ہک د جری اسلام نہیں آفر دل تینوں پیانا ہے پیریس لام نہیں آونا کفر نل تینوں پینا ہے ٹکرا پولی پولی پیریس رام نہیں آنا کفر نل تینوں پینا ہے ٹکرا ضرورت ایمان کی وھانی تینوں پلے گی رت ایمان دی کھانی تینوں پاوے گی کرنی ضروری تینوں پاوے گی ای سونے تینو سینے لاؤنا پولی پولی پیری اس رام نہیں آونا کفر نل تینوں پہنا ہے ٹکراونا پھڑی ہوئی سان Oh, my. اپنے پیٹ دوالے آم ات مہالے گر جیری نا شہباغ پھیرا پاؤ دری اس رام نہیں کفر دے نل تینوں پینا ہے ٹکرا نام اسکول یہودی والا پیا قول سے